ہم سکوت ساس بھیگی بلازمی آنا شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ار المختنی اللہ مختری مراد مکتور کو مختری جی جی جی لازم دا این حجزو حجو منی فلا سب شامل ہے لا دانور دی ساسنا شرینا الب الفاس و ان قان عبرۃ الغر کا آف قون کی زنانبی آف منگن اگر کار ابود انفان القول